وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وعموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت اسلامی بھائیو بزرگو اور دوستو جب اللہ سبارک و تعالی اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے انہیں امن و امان کی زندگی عطا فرماتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے انہیں عروج اور برتری عطا فرماتا ہے انہیں خوشحال زندگی عطا فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے کسی قوم سے غضبناک ہوتا ہے اور کسی قوم سے ان کی معصیتوں کی وجہ سے ان سے روٹ جاتا ہے تو میرے بھائیو عزیزوں اس قوم پر تباہیاں آتی ہیں اس قوم پر ہلاکتیں آتی ہیں اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ قوم کبھی تو سفڑے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے اور کبھی عبرت اور نصیحت کے لیے باقی تو رہتی ہے لیکن دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنی رہتی ہے اس زمانے میں جبکہ اللہ اس امت سے راضی تھا اس امت سے خوش تھا تو اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا فرشتے نصرت اور مدد کے لیے بھیجے جاتے تھے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور عروج آتا فرما رکھا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو خوش کر رکھا تھا ان کا معاملہ اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا وہ سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کا نقشہ مختلف مقامات پر کھینچا اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا سورہ یہ مہاجرین جو فقیر ہیں ان کے لیے مانے پڑنے حصہ ہے ان کا عمل کیا تھا اخر من دیا رہی ماموالی اپنے علاقے اور اپنے دیار شہر مکہ سے نکالے گئے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا دیار چھوڑ دیا محبوب اور پیارے شہر مکہ کو چھوڑ دیا اور مال کو بھی چھوڑ دیا مقصد کیا تھا ان کا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اللہ خوش ہو جائے اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے یبتغون فضلا من و رضوانا اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے اللہ کی خوشنوبی کی تلاش میں رہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اور اللہ اس کے رسول کی مدد کیا کرتے تھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں سچائی کی گواہی دی اولائی کا الصادقون یہی لوگ سچے ہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سور فتح کے اندر ایک نقشہ اور کھینچا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وبین علی روحنا ابئی نہم اور جو ان پر ایمان لینے لانے والے ہیں جو ان کے صحابہ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں روحنا ابئی آپس میں رحیم ہے تو برشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن وہ آپس میں بڑے نرم دل ہے تباہ رخ سجدا آپ انہیں دیکھیں گے انہیں پائیں گے رکو کرنے والا اور سجدہ کرنے والا غور کرتے جائیے گا کہ ان کی کیا کیا صفات ہیں یب تہو نفل اللہ تراہ رب تہو نفل اللہ وب کا مقصدوں کے ساتھ ان کی سختی کا مقصد دشمنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ان کی دشمنی اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی رحم دلی اور ان کی مہربانی ان کا لطف و کرم اللہ کے لیے اور ان کے ان کے رکوع ان کے سجود ان کی عبادتیں ان کی ریاضتیں ان کا ذکر و اذکار ان کے سارے اعمل ان کے دین پر عمل کر ان کا دین پر عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشرودی کے لیے میرے بھائیوں وہ اللہ کی خوشرودی حاصل کرنے والے تھے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے تھے دنیا ایک طرف ہو جائے دنیا نہ ہو جائے سپر پاور ہے سپر سو, پاور طاقت ہے نہ ہو جائے ناراض ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مال چھن جائے علاقہ چھن جائے زمین چھین لی جائے گھر بار چھین لیا جائے مالو دولت چھین لیا جائے بیوی بچوں سے جدا کر دیا جائے بیوی بچوں سے الگ ہونا پڑے سب کو چھوڑنا پڑے تو کریم ان کا پالنے والا ناراض نہ ہو یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو سب ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو. وَمِن الناس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ تغام بات اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ومن الناس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ میشری نفصوب اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں یہ حال تھا ان کا ہر حال میں وہ اللہ کی رضا کی تلاش کی تلاش کی کی کیا کرتے تھے تب تو ان کو عروج حاصل تھا کبھی بھی انہوں نے غیر اللہ کو ایک سجدہ نہ کیا جب سے منہ موڑا جب سے بتوں کا انکار کیا اور جب سے انہوں نے دیر اسلام کو اپنایا اللہ کی رضا کے لیے جیے اللہ کی رضا کے لیے سوئے اللہ کی رضا کے لیے جاگے اللہ کی رضا کے لیے ان کی ہر ہر نقل و حرکت ہوا کرتی تھی اور اللہ کی رضا ہی پر ان کی موت آئی میرے عزیز اور دوستو تب انہیں عزت حاصل تھی تب انہیں مقام حاصل تھا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں لیکن جب سے جب سے اس امت کے کچھ لوگوں نے امت کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا اللہ کی ناراضگی مول لے لیا دنیا کو خوش کرنے لگے دنیا کی سیادت اور قیادت کی طرف بھاگنے لگے اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے مول لے لیا تب سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اس امت پر اللہ کا عذاب ٹوٹنے لگا اللہ کا عذاب برسنے لگا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ناراضگیوں کی بہت ساری مثالیں اپنے پرانے کریم اپنے کلام پاپ کے اندر بتا رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں فرمایا فلما کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا کیوں غصہ دلا دیا اللہ تبارک مطالعہ جو اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا ہے اپنے بندوں کو ماں کی پیٹوں میں پالنے والا ہے اپنی اپنے بندوں کو تمام نعمتوں سے نازنے والا ہے اور اپنے بندوں سے اپنے بندوں سے ان کی نفسوں سے ان کی جانوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں سے ناراض کب ہوتا ہے جب اس کی توحید کا انکار کیا جاتا ہے اس کے رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے رسولوں کی نافرمانی کی جاتی ہے اس کی توحید کو نہ مان کر کے شرک کیا جاتا ہے اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب قوم قومی بے شمار نشانیاں اطا کی گئیں ولقد آسرینا موسا بینات ایک دو نشانیاں نہیں ایک دو موجود نہیں نو نو موکے ان کو عطا کیے گئے اور رسولے رسولے اور رسول اللہ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام بنف سے نفیس مو دکھاتے رہے اور نشانیاں دکھاتے رہے لیکن جب ان لوگوں نے ان سب کو ماننے سے انکار کر دیا اور کا نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا وہ ناراض ہو گیا اور اس نے پھر کیا کیا انتقمنا تکنا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے لیا اللہ سے بڑھ کر کوئی دیکھ اور اگر میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی موحدین بندوں کو بچانے والا بھی رکھنا ہوں صلی اللہ آخری کہ ہم نے ان کو فراؤنیوں کو غرط کر دیا فرعون بھی غرط ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کو اس کے بدن کو آنے والی نسلوں کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے اس کو محفوظ رکھا اور آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے وہی پر میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومنین بندوں کو اپنے رسولوں کو بچا لیا اپنے رسول حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بچا لیا اللہ کی رضا ان کے ساتھ تھی اللہ ان سے راضی تھا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور بال بچا لیتا ہے اور ان کی ضرور بل ضرور مدد کرتا ہے کن کی جو اس کی اور اس کے دین کی مدد کرتے ہیں وہ کام حق علیہ اور ہمارے اوپر حق ہے لازم ہے واجب ہے مومنوں کو کی مومنوں کی مدد کرنا انسولنا کہ بے شک ہم ضرور بے ضرور بال اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اللہ سے راضی تھے کہ نہیں اللہ ہم سے راضی تھا یا نہیں راضی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کے فضائل میں نے ابھی بتائے کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا اگر وہ کسی کو کھانا بھی کھلاتے تھے بھوکے ہاں رہتے ہوئے بھی اگر کسی کو کھانا کھلاتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ ہمیں تم سے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے تم سے بدلا ہم کو تم سے بدلا نہیں چاہیے وہ پایا مالا مسکین ہوئے یتیم ہوا اتی ان کملی مدلہ لا نوری ولا شکورا ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں وہ یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے کہ ہم تم سے کسی شکریہ اور کسی بدلے کے طلبگار نہیں ہے ہم تم سے صرف کیا چاہتے ہیں ہاں ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے ہم نے تم کو کھلایا ہے ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو آج ضروری وہ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اللہ کو راضی کر لے امت مسلمہ اللہ کو راضی کر لے ویسے ہی راضی کر لے جیسے صحابہ اکرام نے راضی کیا تھا دیوان بتوں کی عبادتیں چھوڑ دی تھی شرک چھوڑ دیا تھا ان بتوں کی عبادتیں چھوڑ دی تھی جن کا تحس قائم تھا لاتو حول مناس اور عزا اور بہت سارے بہ ان لوگوں نے تراش رکھے تھے جب انہیں ایمان مل گیا ان بتا کو چھوڑ دیا میرے بھائی اور ساتھیو بڑی بڑی ہتیاں تھی آج اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس امت سے اللہ کا کاٹا دیا جائے دشمنوں کا تسلط ختم کر لیا جائے اور اس امت مسلمہ کو عروج حاصل ہو جائے اور اس امت مسلمہ کی عزت محفوظ ہو جائے مال محفوظ ہو جائے عزت و ابرو محفوظ ہو جائے اس کے جانے محفوظ ہو جائے تو اس امت کو چاہیے کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو خوش کر لیں اپنے روٹے ہوئے مولا کو راضی کر لے اپنے روٹے ہوئے مولا کو راضی کر لے یہ امت میرے بھائیو وزیزوں اور ساتھیو آج اس کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کون سی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ الرادی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لکم لکم اللہ تبارک و تعالی تمہاری جانب سے تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و مطالعہ اس بات سے راضی ہوتا ہے اس بات کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم انتاگولا تشریقو بھی سیاح کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اللہ تبارک و مطالعہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو وہ نہ بھی شہید اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے تم سے شرک کو ناپسند کرتا ہے اور شرک کرنے والوں کو برباد کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا اللہ اللہ خلا فکم وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا سما پکم وہی ہے جس نے تمہیں روزی دی سما یوم وہی ہے جو تمہیں موت دے گا سم می پھر تمہیں زندہ کرے گا ہر میں شرکا فالی کیا تمہارا کوئی اور شریک بھی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے پاک ہے وہ ذات ان ساری چیزوں سے جن کو ان تمام ہستیوں سے وہ پاک ہے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں پھر اللہ تبارک وہ تالا فرماتا ہے کہ شہروں بر میں خشک خشکر میں سمندر اور خشکی میں فساد جو پھیلا ہوا ہے بربادی جو آ رہی ہے قطر خون جو ہو رہا ہے خون جو بہائے جا رہے ہیں املاد لوٹے جا رہے ہیں عزت و آپڑ لوٹی جا رہی ہے بچوں کی آہیں سنائی دیتی ہیں، عورتوں کی آہیں چیخیں سنائی دیتی ہیں، یہ سب کچھ جو اس زمین پر برپا ہے اور تباہی اور بربادی جو آئی ہے بنا کتنا لوگوں کے اعمال کا برے کرتوت کا نتیجہ ہے لیوزیقہم عملو تاکہ ان کو ان کے برے اعمال کا مزاق اور تاکہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہو کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اپنے رب کو راشی کر لے اپنے رب کو خوش کر لے ان سارے اعمال کو کر کے جن میں شرک بھی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پندرہ قبل ان سے کہیں کہ رو زمین پر سیر کرے جائیں گھومیں اور دیکھے فن فنبر مرو اور دیکھے فقان آدیم امن قبر کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے کان اکثر اوہم مشرقین ان میں سے اکثر مشرک تھے ان میں سے اکثر مشرک تھے آج میرے بھائی والے اور دوستوں اگر دنیا پہ نظر ڈالے مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈالے مسلمانوں کی عبادتوں پر نظر ڈالے مسلمانوں کی دعاؤں پر نظر ڈالے اور اپنے اپنے ملکوں کی واحد تباہی اور کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک مطالعہ کے علاوہ کس کو کن کو سدے کیے جا رہے ہیں کن کو کس کو رکو کیے جا رہے ہیں کن کے کن کے, کے سامنے جھکا جا رہا ہے کن کی کن کی دہائی دی جا رہی ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں پتا چلے گا مشرقین اکثر ان میں سے کیا ہے مشرق ہے مشرقوں کو اللہ نہیں چھوڑتا مشرقوں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑتا اللہ تبارک کو تالا فرماتا ہے أخذنا ہم نے سب کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا کسی کے اوپر ہم نے پتھر برسا دیا کسی کے اوپر سخت آندیا بھیج دی اور کسی کے اوپر ہم نے سخت چیخ سے اس کو ہلاک و برباد کر دیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا کسی کو ہم نے غرض کر دیا کیوں ایسا ہے یہ کڑکی کی وجہ سے ہے اگر یہ امت سرکے سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو عذاب دیا جاتا رہے گا یہ امت عذاب میں مبتلا ہوتی رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موحدین بندوں کو بچاتا رہے گا اور محفوظ کرتا رہے گا ان کی حفاظت کرتا رہے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا کو بتائے تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھراؤ اور یہ کہ تم وَأَن تَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اللہ کی رسی کو اللہ کے دین کو اللہ کی کتاب کو سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لو اختلاف نہ کرو اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے قیل و خال کو ناپسند کرتا ہے کسرتیں سوال کو ناپسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور مال کی بربادی کو پسند کرتا ہے دیکھیے آج امت مسلمہ میں کتنا قیل و وان ہو رہا ہے کتنا سے سوالات کیے جاتے ہیں اختلافات سیلاب امٹ پڑا ہے تو میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں رب کی خوش حاصل ہو جائے بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں جنت میں اللہ مبارک مطالعہ جنتیوں سے پوچھے گا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے حل رضی تم, کیا تم اس سے راضی ہو گئے تو جنتی کرم سے راضی نہ ہو تو نے سب کچھ ہمیں عطا کر دیا ہے جو کسی اور کو نہیں عطا کیا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ فرمائے گا کہ تمہیں اس سے زیادہ بہترین چیز عطا کرنے والا ہوں تو جنتی کہیں گے اے اے اللہ ان سب ساری نعمتوں سے زیادہ گزر کون سی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہا? کہ میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو اپنے رب کو راضی کر لو اپنے رب کی حاصل کر لو دنیا ایک طرف ہو جائے دنیا ناراض ہو جائے اللہ تعالی نے کیا فرمایا یہ سپور من سے من یس من سے من کہ لوگوں سے یہ ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور جبکہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں اگر وہ مومن ہے آج مسلمان اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا ہے بہت سارے معاملات میں اور سرے فہرست اس میں کیا ہے اللہ کی عبادت کر کے آہ? اللہ نے مومنوں کو بنوں کو انسو جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن آج عبادت کہا ہاں؟ یہ جمعہ جمعہ والے لوگ جمعہ جمع والے ہیں اللہ کو سجدا کر کے شو... اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہر جگہ عرب و اعظم سب کا یہی حال ہے بھائیوں کچھ تھوڑا سا یہاں ماحول ہے ورنہ اور بھی دیگر عربی ممالک میں آپ جائیں تو آپ کو اللہ والے نہیں ملیں گے مسجدوں میں حاضری دینے والے نہیں ملیں گے جمعہ والے بہت ملیں گے درگاہ والے بہت ملیں گے اللہ کی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما درداری کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو خوش کرنے والے اور شخصیات کی پرستش کرنے والے اور ان کو ماننے والے بہت مل جائیں گے لہذا میرے بھائی میرے مسلمانوں بھائی اے دنیا کے لوگوں اللہ کو راضی کر لو رب تم سے راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا کو تمہاری مٹھی میں کر دے گا اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ عمار کی توفیق, اطاف کرنے کی توفیق اطاف فرما جن سے تو ہو جائے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے غذب سے بچا اپنی ناراضگی سے بچا اپنے عذاب سے بچام اللہ Thank you.